وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن المجيد بل أعجبونه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 أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا هَا وَزَيَّنَّا هَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُّوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة بيتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوق وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى فعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله رب اشرح لي صدري وإسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منس بے تک ہر طرح کے حمد و ثناء بڑائی بزرگی کبریائی اور یتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی عبادت پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب کی موت ہو بادہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علی محمد عل محمد ان کما صلی اللہ ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید مبارک علی محمد وعلی آل محمد ان کمارک ابراہیم والا حمید مجید محترم سامعین عظر جمعہ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر اگر ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ کا اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اس کا دین اور ایمان ہے اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ انسان کائنات اور دنیا کی ساری چیزوں کو دے کر کے اگر یہ ایمان خریدنا چاہے گا لینا چاہے گا تو اسے نہیں مل سکے اتنی قیمتی چیز ہے ایمان اگر یہ ایمان ہے تو اللہ کی جنت کے ہم حقدار ہیں جس جنت میں یا جس جنت کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مودن فل جنت خیوم من دنیا و معافی کہ جنت کے اندر ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ کوڑا تو سمجھتے ہوں گے سب لوگ کوڑا ڈنڈا جنت کے اندر ایک کوڑا کی رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں دھن دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین پراپرٹی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے تو اگر یہ ایمان ہے ایمان موجود ہے یہ دین کی نعمت ہمارے پاس ہے تو ہم اس جنت کے حقدار ہیں گویا کے گویا کہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے یہ ایمان اور یہ سچا دین ہمارے لیے ٹکٹ کا کام دے گا سرٹیفکیٹ کا کام دے گا پروانہ کا کام دے گا کہ بغیر اس کے کوئی شخص چاہے دنیا کا کتنا بھی مالدار گزرا ہو شداد قارون حامان اور اس طرح کے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اس ایمان کی سرٹیفکیٹ اور یہ ٹکٹ نہیں ہوگا تو یہ دین اور یہ ایمان کتنا قیمتی ہے اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں اللہ تعالی نے اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے ہاں؟ کیا فرمایا الم آکمل تو نکم آتمن تو علیہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے اور سورہ آل عمران میں فرمایا بد کرو نعمت اللہ علیہ تم آدان تم بے نعمت ہی کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت یعنی نعمت اسلام کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت نعمت اسلام نعمت دین نعمت ایمان کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بڑی عظیم نعمت ہے آدمی کا گھر برباد ہو جائے آسان ہے آدمی کی دولت لٹ جائے آسان ہے آدمی کی بی بچے ختم ہو جائے آسان ہے لیکن اگر آدمی کا دین برباد ہو گیا آدمی دین سے نکل گیا آدمی دین سے خارج ہو گیا آدمی نے دین کی نعمت کو کھو دیا آدمی نے دین کی نعمت کی قدر نہیں کی تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس کا سب کچھ برباد ہو گیا کچھ نہیں بچا آدمی کا اپنی نعمت ایمان کو بچا لینا اور اس کی حفاظت کرنا آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن का کا مقام یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر دولت ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے تو ہم اسے بینک میں جمع کرتے ہیں سونا چاندی ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں تجوری میں رکھتے ہیں زمین ہوتی ہے تو اس کے اپنے اس کو اپنے نام رجسٹری کرواتے ہیں سب کچھ دنیا کی دولت کے لیے سب کچھ کرواتے ہیں لیکن نعمت اسلام اسلام جیسی نعمت کی آج مسلمان حفاظت نہیں کر پا رہا ہے یہ نعمت یہ نعمت مسلمانوں کے نزدیک اتنی سستی ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں شکوائی زمان یہ بھی اور الرجل دی نو بے آرمن دنیا کے ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ آدمی مسلمان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی تھوڑی سی تھوڑے سے سامان کے عوض تھوڑی سی دولت کے عوض تھوڑے سے پیسے کے عوض تھوڑی سی ہاں پراپرٹی کے عوض اپنے دین کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا دکان مسلمان اس لیے نہیں بند بن کرتا ہے نماز کے وقت کے اس کے دکان کا نقصان ہو جائے گا یہ حال ہے ہمارا زمین جائیداد اگر کسی نے کسی نے اپنے نام کر نہ کروا سکا وہ اور خرید لیا ہو لیکن اپنے نام نہ کروا سکا تو آج کی دنیا میں اس کے نام لکھنے والا نہ کوئی نہیں ملے گا بےمانی کر لے گا کسی کو آپ نے امانت دی جی کوئی گواہ نہیں ہے بےمانی کر لے گا ایمان کا سودا کر بیٹھے گا اور آج جو ہماری یہ حالت ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر دیا ہے آج میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو قصور غیروں کا نہیں ہے غلطی غیروں کی نہیں ہے سرکشی دوسروں کی نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم بادی ہیں سب سے پہلے تو ہم قصوروار ہیں سب سے پہلے تو ہم خطاکار ہیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی ساری نعمتیں کھاتے ہوئے اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اتنی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک سجدہ کرنے کے لیے روادار نہیں ہے ایک پیشانی کو ٹیکنے کے لیے اللہ کے سامنے تیار نہیں ہے جمع جمع چلے آتے ہیں میرے بھائی ہمارے دین کا کیا حال ہے کیا جمعہ والا دین اللہ کو محبوب ہے پھر بھی اللہ رحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کے بقدر ہم کو سزا نہیں مل رہی ہے اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے اگر ہمارے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو سزا دینے لگے ہمیں پکڑنے لگے تو اللہ کہہ رہا ہوں ایک پانی قطرے کے ہم حقدار نہیں ہے ایک بوند بارش کے حقدار نہیں ہے ایک دانا روزی کے حقدار نہیں ہے ایک سانس کے حقدار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تباہ و برباد کر دے گا لیکن اس کی رحمت ہے اس کی سر زمین اس سروے زمین پر اس کا نام لینے والے موجود ہیں اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں اس کا ذکر کرنے والے موجود ہیں اس کی مساجد سے آزان آزان کی آوازیں بلند کی جاتی ہیں اس کی مساجد سے اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کاب سے اپنی سزا سے ہمیں محفوظ کیے ہوئے ہاں حافظو نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص بیچ والی نماز یعنی نماز عصر نماز فجر اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عموم کے بعد خصوص تمام نمازیں مراد ہے کیونکہ ہر نماز بیچ میں پڑ جاتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کا ذکر اس میں مفسرین نے ذکر کیا ہے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى کہا ہے نمازوں کی حفاظت اللہ تو فرماتا ان تنصر الله ينصركم تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا آج ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا ہم نماز پڑھ کر کے اللہ کی جو ہے مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہماری کیسے مدد کرے گا ہم روزہ نہ رکھ کر کے اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا اب ہم مال رکھ کر کے بھی زکوۃ نہ دے کر کے اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں اللہ کے مسکین فقیر بیوا یتیم یتیموں کی ہم مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے ہمارے اوپر ٹوٹ کر کے برسے گی اللہ مسلط کر دے گا غیروں کو مسلط کر دے گا کہ جاؤ ان کو سزا دیتے رہو جاؤ ان کو ستاتے رہو جاؤ ان کو برباد کرتے رہو ان کے نزدیک دین اور ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک نعمت دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک اہمیت ہے تو مال کی ہے اہمیت ہے تو دولت کی ہے اہمیت ہے تو ازا و اقربا کے ساتھ رشتہ داری نبھانے میں ان اہم کی اہمیت ہے ان کو سزا دو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزائے ہمارے اوپر مسلط ہے وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں تعالا کیا فرمایا وکان حق نا نصر المنین مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے واجب ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے وَلَا وَلَا ممنین تم غم نہ کرو تم کمزور نہ پڑو تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی اونچے رہو گے تمہیں ہی عروج نصیب ہوگا تمہیں ہی مقام ملے گا تمہیں عزت ملے گی تمہیں ہی سربت ملے گی اللہ تبارک و تعالی تمہارے سر کو بلند کر دے گا لیکن شرط کیا ہے شرط بڑی کڑی ہے ان کم تم مؤمنین اگر تم مومن ثابت کر دیے اپنے آپ کو تم نے اپنے آپ کو مومن بنا کر کے رکھا تو تم سر بلند ہو گے جہاں ایمان گیا جہاں نمازیں گئیں جہاں دینداری گئی جہاں اسلام گیا جہاں دین پر عمل گیا جہاں دین سے ہم دور ہو گئے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی ہم سے دور ہو جائے گی اور واقعی ہے بھی ایسا ہی ہے بھی ایسا کہ آج دیکھیے ساری قوموں کے مقابلے میں مسلمان سب سے زیادہ تباہ و برباد ہیں اور جتنا عظیم دین اس کے پاس ہے جتنی عظیم نعمت اللہ تعالی نے اس کو دی ہے اسی کے مقابلے میں اللہ کا نا شکرا ہے اسی کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے منہ پھیر کر کے چلا جاتا ہے اذان کی آواز کان میں جاتی ہے لیکن بستر سے اٹھتا نہیں ہے سے باہر نہیں نکلتا ہے دکان چھوڑ کر کے یہاں نہیں آتا ہے اللہ کا تعالیٰ کی طرف مسجد کی طرف تو دین کی حفاظت جب ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا ہم اپنے مساجد کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں ان کو سجدوں سے آباد نہیں کر رہے ہیں ان کو ذکر سے آباد نہیں کر رہے ہیں ان کو تلاوت قرآن سے آباد نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنی اپنے بچوں کی تعلیم سے آباد نہیں کر رہے ہیں تو یہ ویرانہ بنا ہوا ہے اس ویرانے کو لوگ گرا دیں گے ڈھا دیں گے ہاتھ میں کر دیں گے گھوڑے کا استبل بنا دیں گے آفیسیں بنا دیں گے کیا کریں گے آپ کیونکہ آپ نے اور ہم نے اپنی مساجد کی قدر نہیں کی جو چیز جس چیز کی انسان قدر نہیں کرتا ہے نا قدری کرتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ چھین لیتا ہے لکر شکرتم لزی ولئن کفرتم وہ لفر ان آزادی لدید اگر تم شکر ادا کرو گے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے شکری ادا کرو گے تو اور زیادہ دو گے دیں گے اور اللہ کے دین کا اللہ کا شکر کیا ہے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرو اللہ کو یاد کرو الحمد کہو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی حمد و فنا بیان کرو اللہ تعالی نے ہم سب کو ہم سب کو ہم سب کو مال کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہم سب لوگ کو لوگوں کو دولت بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہم سب لوگوں کو گھر اور محل آباد کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہم سب لوگوں کو پراپرٹی آباد کرنے کے لیے پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اس نے ایک مقصد بیان کیا ہے اور اس مقصد کو اگر انسانوں نے بالخصوص مسلمانوں نے اگر بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے نس اللہ <سؤال> انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا آئے سناتا ہوں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے سجدوں کے لیے دعاؤں کے لیے رکو کے لیے سجود کے لیے روزہ کے لیے نماز کے لیے حج کے لیے زکات کے لیے کتنے لوگ آئے ہے جن کے پاس دولت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہاں حج کی توفیق نہیں ہوئی دولت ہے حج کرنے ابھی تک نہیں گئے हु? اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا بھائیوں ہم کو اللہ تعالی نے بیوی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ بس دنیا میں بڑے ہو جاؤ شادی ہو بیوی بچے پیدا ہو مال دولت کماؤ کھاؤ پیو مستی سے موت کرو اور مر جاؤ بس ختم اس لیے نہیں پیدا کیا ہے اس نے تو ساری زمانت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہاری عمر کیا ہوگی تمہاری روزی کیا ہوگی کتنے دنوں تک جیو گے کیا کرو گے اللہ تعالیٰ نے سب زمانت دے کر کے روزی کی زمانت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے لوہے محفوظ لکھا پیدا کرنے سے آسمان زمین کی پیدا سے پہلے پھر اس کے بعد دوسرا دفتر تیار کیا گیا ماں کے پیٹ میں روزی لکھ کر کے اللہ نے بھیج دیا کہ بندہ دنیا میں جا رہا ہے روزی کی ضمانت دے کر کے اللہ نے بھیجا اور بندہ سمجھتا ہے کہ ہم روزی کمانے کے لیے دولت کمانے کے لیے پیدا ہوئے اللہ کو نہیں جانتا ہے دین کو نہیں جانتا ہے دین سے مطلب ہی نہیں ہے دین کا مقصد ہی کیا ہے اس کی خبر نہیں اس کو پیدا ہوا مر گیا دن کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ دین کیا ہے ہاں؟ اللہ تعالی قیامت کے دن بڑے زبردست سوال کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزولا قدم آگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے کسی بندے کا قدم ہے اس وقت تک ہرگز نہیں ہٹ سکے گا جب تک کے حق آئی عربہ جب تک کہ وہ چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے انحیات ہی فیم زندگی کہاں گزار دی کہاں فنا کیا عمر دیا تھا چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کہاں گوا دیا آج میری میرے سامنے دیکھتا ہوں کہ جو ہے ستر ستر اسی اسی نبے نبے سال کے بوڑھے ہیں لیکن ان کی پیشانی ابھی ویسی چمک رہی ہے پیشانی پر سجدے کا نشان نہیں ہے سجدے کا نشان پیشانی پر نہیں ہے عمر نبے سال ہو گئی اسی سال زندگی میں نماز پڑھی ہی نہیں جمع جمع ایسے ہی رسمی طور پر جا کر کے پڑھ لیا اور نماز سے کوئی مطلب نہیں نوجوانوں کو دیکھیے موبائل لے کر کے مستے رہتے ہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں بچوں کو دیکھیے بچے بھی مست رہتے ہیں مسجدیں خالی رہتی ہیں بچے کہیں مڑیاحوں کے تو بچے نہیں ہیں کہاں کے بچے ہیں سب آج ہاں؟ اسی محلے کے بچے ہیں چوراری کے بچے ہیں چوراری ڈی کے بچے ہیں کہاں رہتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو لے کر کے ان کے باپ ان کے بھائی ان کو لے کر کے مسجدوں میں کیوں نہیں آتے ہیں یہ بچے اب نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے ہم نے نہ خود جنس دین سے ہم جڑے ہیں نہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے جوڑا ہے اور دین کی اہمیت اور اس کی قدر جانتے ہی نہیں کہ یہ دین کتنی عظیم چیز ہے جو لوگ اس دین سے محروم ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ان کا ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی بر تو برباد ہوگی ہی ہوگی ہمارے پاس اتنی عظیم نعمت ہے نعمت ہے نعمت اسلام اس کی قدر کریں اس کی حفاظت کریں اللہ ہماری حفاظت کرے گا دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی آپ کو جب تک آپ دین پر باقی رہیں گے دین پر ثابت قدم رہیں گے ان کم وَيُثبت اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا قدم جمع دے گا تمہارے لیکن آج تم اللہ کے دین کی مدد کہاں کرتے ہو دین کی مدد کہاں ہو رہی ہے نہ نماز کی حفاظت نہ روزے کی حفاظت نہ زکات کی حفاظت نہ حد کوئی کرنے جا رہا ہے نہ دینداری نہ سچائی کی اور دینداری کی حفاظت ہے ہر چیز میں ہم آج دنیا کی تمام قوموں سے گئے گزرے اور پیچھے ہو گئے تو میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ کے دین کی عظمت کو مقام کو سمجھو کہ کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی قدر کرو نمازوں کی پابندی کرو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جھکو نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ وہی حاجت روا ہے وہی مشکل ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی سے کچھ مانگ لیا کسی کے سامنے جھک گئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو میرے بھائی ایمان گیا عقیدہ گیا سب کچھ گیا پھر ایسا شخص اللہ کی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا لہٰذا عقیدے کی حفاظت کریں ایمان کی حفاظت کریں توحید کی حفاظت کرے پنجبکہ نمازوں کی حفاظت کرے اور اپنے بچوں کو بھی نمازوں سے جوڑے گھر والوں کی نمازوں سے جوڑے, دینداری سے جوڑے دین پر ان کو پابند کرے دین کا ورنہ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آج کا جو دور ہے ہمارے بچوں سے دین نکال دیا جائے گا ہمارا تعلق تین سے کتنا ہے بہت معمولی ہے ہمارے بچوں کا اور کم ہو جائے گا اس کے بعد اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں سن رہے ہیں کہ فلاں لڑکی نے جو ہے غیر مسلم سے شادی کر لی فلاح لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی اور مرتد ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں ہے ایسا کیونکہ جس شخص کو اپنے دین کے بارے میں سچائی کے ساتھ علم ہوگا اور اپنے دین کی حقیقت کو جانتا ہوگا یقیناً وہ اپنی جان دے دے گا گردن کٹا دے گا آگ میں چل جائے گا سولی پر چڑھا دیا جائے گا ہر تکلیف برداشت کر لے گا لیکن اپنا دین ایمان نہیں چھوڑے گا لیکن آج دین پتا ہی نہیں ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہماری نوجوان پکچیوں کو دین پتا ہی نہیں کہ دین کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب جس چیز کی قدر نہیں ہوگی وہ وہ کیا کہ مٹی کے کی بھاؤ بک جائے گی ہیرا آپ کے پاس ہو آپ کو ہیرے کی قدر ہی نہیں تو مٹی کے بھاؤ جائے گا تو یہی حال ہے لہٰذا اپنی اس دین کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور اپنے بچوں کو دین سے چھوڑو دیندار بناؤ قرآن سکھاؤ دین کی جو دین کی جو اہم تعلیم ہے ان سے ان کو آشنا کرو تب جا کر کے ہم ہماری بقات کی ضمانت اللہ لے گا اور ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا ورنہ وہ دن دور نہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دین سے جڑنے کی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کی نوجوانوں بزرگوں کو نوجوانوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے بار الہ ہم سب کو دیندار بنا دے نعمت اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا اے اللہ ہمارے بزرگوں کو نمازک کا پابند بنا نوجوان کو نمازوں کا پابند بنا اور ہمیں اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے اور نمازوں مسجدوں ملانے کی توفیق عطا فرما اور ان کو دینی تعلیم دلانے کی قرآن کا حافظ بنانے کی عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں دین پر ثابت قدم رکھے رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اور اسلام پر خاتمہ ہو توفنا مسلمین وعلی حقنا بصالحین وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ادنہین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم نفعن و ایاک بلا آیت و ذکر جواد کریم ملک بر رعوف رحیم استغفر اللہ لی و لکم المسلمین من کل ذمب فاستغفروا انہو والغفور رحیم <تصفح>